اب سورت نجم ہے جی ربط سورہ نظم و تور تور کے آخر میں تصویر یعنی تنزیح الرحمان یعنی شرکا کا بیان تھا اب اس کی ابتدا میں مابودان بات کا نام لے کر ان کا رد کیا گیا ہے اور ان سے شفات کاریا کی نقی دی گئی ہے دوسرا وہ نجم ہوا کو ادبار نجوم سے ہے اے ادبار النجوم ہے بالکل آخر میں لفظ نجوم ہے نا اس کے ابتدا میں کیا ہے و نجم اضا ہوا یہ بہت رابطہ آسان ہے خلاصہ صورت اس بات رسالت طریق المناظرہ دل مشرقین زادر نفیش بات تسلی حضرت کو شکوہ خاص و در تفصیل اور در ذمے نہ تفصیل مضامین اور تخلیفات و نجم ازا ہوا یہ شاہد لکھو شاہد کیونکہ قسمیں جو ہیں کیا ہیں جی شاہد اور دلیل ہیں دعوے پہ قسم ہے ستارے کی جب غروب ہونے لگے ہوا من غروب قسم ہے ستارے کی جب غروب ہونے لگے ما ضلع صاحب تم بما ہوا نہ بھولا یار تمہارا اور نہ بھٹکا یہ مانا لکھ لو بڑا بہترین مانا ہے حضرت شاہ سے مانا یہ کرتے ہیں ما لا نہ بھولا صاحب یار تمہارا و ماں اور نہ بھٹکا بھولے کا معنی کیا ہے کہ ابتدا سے بھی اس کو راستہ نہ ملے بھولنا کس کو کہتے ہیں بھائی ایک آدمی کہیں جانا چاہتا ہے خود ابتدا میں بھی راستہ نہ ملے اور بھٹکنا یہی ہے کہ راستہ چلتا چلتا پھر بھٹک جائے تو نہ بھولا یار تمہارا اور نہ بھٹکا اس کے نیچے کوئی اس بات رسالت اور جواب قسم اس بات رسالت اور جواب قسم میرے محترم آپ ستارے کو دیکھتے ہو ایسے سیدھا چلتا چلتا غروب ہوتا ہے سیدھا تو جس طرح ستارہ سیدھا سیدھا چلتا, چلتا غروب ہو جاتا ہے اسی طرح سمجھ لیے کہ محبوب خدا بھی سرا کے مستقیم پہ سیدھے سیدھے چل رہے ہیں سیدھے سیدھے اور ساری زندگی سیدھے چلیں گے پھر غروب ہو جائیں گے وفات ہو جائے گی آگیا سمجھ نمبر نمبر دو یہ ہے کہ جس طرح ستارہ سیدھا سیدھا چلتا غروب ہو جاتا ہے اسی طرح جبریل بھی وہاں سے سیدھا آتا آتا حضور کے پاس گیا نازل ہو جاتا ہے تو ستارہ شاہد بنا اس بات رسالت حالت کا کسم ستارے کی جب غروب ہونے لگے نہ بھولا یار تمہارا اور نہ بھٹکا وما ماں جنتے کو نہ ہوا اور نہیں بولتا دین کے بارے میں اپنی خواہش سے یہ بھی لکھ لو تو اچھا ہے نہیں بولتا دین کے بارے میں اپنی خواہش ہے حضرت دین کے بارے میں جو تبلیغ کرتے تھے وہ اپنی خواہش سے کرتے تھے یا اللہ کی وہی تھے اللہ کی وہی چاہے وہ وہی مطلوب ہوتی قرآن پاک یا وہی کیا ہوتی غیر مطلوب ہوتی کیا نادید. دین کے بارے میں اس لیے کہا کہ دنیا کے بارے میں آپ جو کہتے تھے نا تو کبھی کبھی تجربہ نہیں ہوتا تھا تو حضرت فرما تھے انتم عالم بورے دنیا کو ایک دفعہ حضرت نے فرمایا تھا نا کہ تعبیر نقل نہ کرو وہ کھجوروں کے اوپر ڈالتے تھے پھول اور ٹھیڑی والے ڈالتے نہیں ہو ہاں تاکہ کھجوروں کے پھل زیادہ ہو تو حضور نے فرمایا نہ ڈالو انہوں نے نہ ڈالا پھل کم ہو کیا تو حضرت نے فرمایا یہ دنیا معاملہ ہے تمہیں تجربہ زیادہ ہے تو آگے سمجھنا تو دین کے معاملے میں حضرت جو ہی بات کرتے وہی سے اب سارے اعتراضات ختم ہو گئے نہیں جی؟ اور نہیں بولتا دین کے بارے میں اپنی مرضی سے ان ہوا نہیں ہوتا وہ بولنا مگر ایسی وہی جو وہی کی جاتی ہے اللہ کی طرف سے خدا وہی کرتا ہے ٹھیک ہے نا چاہے وہی کیا ہو مطلوب ہو چاہے غیر مطلوب ہو علام شدید القوا بیان واسطہ وحی بیان واسطہ وحی اب وحی کے بارے میں جتنی اعتراضات تھے سارے ختم کر دیے گئے بھائی وحی کے بارے میں شکو کو شبہات ہوتے تھے جتنی وہ سب ختم ہو گئے ہیں ایک شک تو یہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ جو جبریل ان کے پاس وہی لاتا ہو درمیان میں شیطان اس وحی کو کیا کر لیتے ہوں چرا لیتے ہوں کچھ وہی کا حصہ یا ساری وہی چرا لیتے ہوں شیطان غالب ہو جاتے ہوں تو اللہ نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے جبریل تو اتنا سخت طاقت والا ہے کوئی اس کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا جبریل نے کہا کہ میں نے اکیلا لوت کی بستیوں کو اٹھایا اکیلا اپنے پر کے ساتھ اوپر لے کے الٹا اتنی طاقت ہے یہ شب ختم ہوا وہی کے بارے میں جتنی شباتیں دور ہو رہے ہیں بیان واسطے وہی سکھایا اس کو سخت طاقت والے نے کون ہے نیچے جبری لکھو زو مر رہا تین سہ طاقت ذاتی کا صاحب ہے طاقت ذاتی کا مر رہا من اس کو ذاتی طاقت ہے پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ چلو مان لیا جبریل بڑا طاقت والا ہے لیکن حضور نے جبریل کو تو دیکھا ہی نہیں حضور نے جبریل کو دیکھا ہی نہیں ہو سکتا ہے کہ ہو شیطان اور آ کے بات کرے اور کیا کہے کہ میں کیا ہوں جبریل ہوں تو فرمائد جبریل کو دیکھا ہے حضرت نے دو دفعہ جبریل کو دیکھ چکے ہیں پہچانتے ہیں اس کو کلام سے سارے حساب کے فسوا یہ بھی شبوں کا اضارہ ہے پس واپس نمودار ہوا حضرت نے ایک دفعہ جبریل کو کہا کہ اپنی اصل شکل دکھاؤ مجھ کو کیا دکھاؤ اصل شکل تو جبریل نے کہا ٹھیک ہے پہارے ہیرا جہاں تھا نا ہرا کا پہاڑ وہاں آ جاؤ حضور وہاں گئے تو جبریل جو ہے نا یہ مشرقی کنارہ نہیں نہ تمام زیادہ اونچا نہ تمام نیچے کچھ اونچا کنارے پہ تمام اونچا نظر آنا مشکل ہوتا ہے تمام نیچے بھی نہیں ایسے کچھ اونچا ہو سمجھے تو ایسے کھلا ایسے جبریر کو دیکھا چھ سو پر پھیلائے ہو تھا حضرت نے جب دیکھا حضرت خود بے ہوش ہو گئے اس کی شکل میں اتنی حیبت تھی کہ حضرت خود بے ہوش ہو گئے آخر جبریر پھر انسانی شکل کے اندر آیا حضور کو اٹھایا تسلی دی اور اللہ تعالی کے حکم سے پیغام بھی دیا وہی بھی جیپ چاہ دیکھو جی تو جبریل کو دیکھا حضرت نے نہ دیکھا پس اس کا من نمودار ہوا کیا ہوا جبریل نمودار ہوا دراں ہالے وہ اوپر کنارے بلند کے تھا یہ کنارہ کون سا تھا جی مشرقی سمدنا پھر جب حضور بے ہوش ہو گئے تو ادھر سے حضور کے قریب آئے نہیں پھر قریب آیا دلہ پھر زیادہ قریب آیا ہو گیا انداز دو کمانوں کے اور ادنا یا قریب تر یا اس سے بھی قریب تر تھا یہ بالکل ایسے آ گیا حضور کے سامنے ایسے یہ نوجوان بھی دور بیٹھے ہیں ایسے دو کمانے ایسے ہوتے میری طرف دیکھو اہل عرب جو تھے نا وہ آپس میں یار ہی ملاتے نا دو آدمی مثال طور ایک میں ہوں ایک یہ آپس میں ہم یا ہی رکھتے ہیں تو یہ بھی اپنی کمان لے آتا میں بھی اپنی کمان لے آتا تو کمان کے ایک طرف تو ہوتی ہے لکڑی دوسری طرف ہوتا ہے چلہ وہ جس کے اندر وہ تیر رکھ ایسے پھر مارتے ہیں اس کو کھینچتے ہیں وہ زی ہوتی ہے اس کو کھینچتے ہیں دھاگا وہ وہی دھاگا اور چلہ اس کی کمان کا وہ چلا میری کمان کا بھی وہ چلہ اب میری کمان زیادہ سے زیادہ اتنے تک آئے گی یہ لکڑی اور یہ چلّا اس کی کمان ادھر سے لے کے ادھر آئے گی بس یہ دو کمانوں کا فاصلہ ہم تو تیر کمان بہت کھیلتے تھے بچپن کے اندر لیکن آج کل تم نے تیر کمان دیکھے ہی نہیں اگر دیکھنے کا شوق ہو کبھی تو لاہور جائیں تو وہاں ایک شاہی قلعہ ہے اس کے اندر آپ کو تیر کمان بھی ملیں گے خود بھی ملے گی زرہیں بھی ملیں گے پرانے دور کے ہتھیار وہاں ہیں، شاہی قلعہ لاہور کے اندر موجود ہمیں میں دیکھ کے آیا ہوں تو میرے خیال تو ہم میں سے بہت کم لوگوں نے کمانیں دیکھی ہوگی لیکن یہ میں نقشہ تمہیں دیا ہے کچھ سمجھ آ گیا نا پھی اندازے دو کمانوں کے یا قریب پر فوہا الہ ابدی ما اوہا د لکھ لو فو ہل ہو بے واسطہ او ہا کا پھیل اللہ ہے فل اللہ بواسطہ واسطہ پس بس وہی کی اللہ نے ساتھ واسطے جبریل کے طرف بندے اپنے کے یہ نہ لکھائے نا تو پڑے گا کہ پس وہی کی جبریل نے اپنے بندے کی تو غلط ہے وہی کی اللہ نے ساتھ واسطے جبریل کے اپنے بندے کی طرف جو وہی تھی ما قذب زب ال مارا کی ضال ہو یہ بھی کہ ہو سکتا ہے کہ حضور نے جو جبریل کو دیکھا ہو آپ کی آنکھ ادھر ادھر گئی ہو پورے نہ دیکھ سکے ہوں فرمایا نہیں نئی غلطی کی دل نے جو کچھ دیکھا آنکھ نے آفت مارو نہ ہو زج ہے کہ پت جھگڑا کرتے ہو حضور کے ساتھ اوپر اس کے کہ دیکھا بم نے ماضی اچھا جی پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک دفعہ میں کسی کو دیکھتا ہے اس کی شکل بھول جاتی ہے تو پھر ایک دفعہ نہیں دوسرے دفعہ بھی دیکھا والا ہو نزلتاً افرا وہ سمجھ آ رہی بات تو واسطہ وہی کے اندر جتنی اشکالات سارے ختم ہو رہے ہیں اچھا جی اور البت تحقیق دیکھا حضور نے جبریل کو نزرتن اخرا دوسری دفعہ کہاں اندہ د المنتہا مکان رویا سدر المنتہا کے نزدیک دیکھا بھئی سدرا المنتہا کیا چیز ہے اور کرنا جی سدرا کہتے ہیں بیری کے درخت کو ساتھ میں آسمان کے اوپر کیا ہے جی بیری کا درخت ہے لیکن عام یہ بیری نہ سمجھو بس ایمان لاتے ہیں بیری ہے لیکن کیا پتہ کیسی خوشنما بیری ہوگی سمجھے وہ سدرت المنتہا اس کو کہا جاتا ہے ساتویں آسمان پہ سدرت المنتہا ایسی چیز ہے کہ اللہ کے احکامات جب اوپر سے نازل ہوتے ہیں نا عرصے وہ سدرت المنتہا پہ, پہ پہنچتے ہیں وہاں سے فرشتوں میں تقسیم ہوتے ہیں ایسے سمجھو سدرت المنتہا جیسے مرکزی ڈاخانہ ہو کیا ڈاکے تقسیم ہوتے نا مرکی وہ اس قسم کا وہاں حضور پہنچے کی رات تو جبریل اصلی شکل کے اندر آ گئے حضرت نے فرمایا چلو جبریل اوپر کہنے لگے میری دار انتہا ہے وہ سدر تو منتہا جو ہوئی تو حضرت نے جو فرمایا چلو جبریل اوپر چلو کہنے لگا اگر اوپر میں ایک تھوڑا سا بال کے برابر بھی جاؤں تو اللہ کی تجلی برداشت نہیں کر سکوں گا میرے پر جل جائیں گے اگر یک سرے مو برتر پرم فروغ تجلّہ بسوزر پرم شاید شادی کہتے ہیں یہ سمجھا جی وہاں سدرت منت بجوری کو دیکھا نزدیک سدرت المنتہا کے اندہا جنت الماوا سدرت المتہا کے ساتھ کیا ہے وہ بہشت بھی ساتویں آسمان پہ ہے نا نزدیک اس کے جنت الماوا بحشت ہمیشہ رہنے کی جگہ سدرت ماں یشا کس وقت دیکھا وہ سدرت من تو مکانے رویا تھا اب زمانے رویا جبکہ جب ڈھانپا تھا بیری کو جن چیزوں نے ڈھانپ لیا تھا وہ کس نے ڈھانپا تھا لکھ تو فرشتے تھے پروانوں کی شکل میں جب ڈھانپا تھا بیری کو جن چیزوں نے ڈھانپا تھا وہ کیون تھے اور پنا فرشتے تھے پروانوں کی شکل میں وہ اس لیے کہ فرشتوں نے اللہ کی بار گاہ میں عرض کیا کہ اللہ ہم تیرے محبوب کی زیارت کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر کہاں آ جاؤ سدرت منتہا کا جو درخت ہے نا بڑا اس کے اوپر آ جاؤ لیکن چھوٹی چھوٹی شکل پروانوں کی شکل میں حضرت کی زیارت کی اس پیو پر, پر مجھے شیر یاد آتا ہے حافظ شیرا جی کا حافظ شیرازی کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب آپ جب شکار کے لیے نکلتے ہیں نا تو آپ کی زیارت کرنے کے لیے ہرن جو ہے نا جنگل کے وہ قطار در قطار آ جاتے ہیں اور اپنے سروں کو کاٹ کے ہتھیلی پہ رکھ دیتے ہیں کہ محبوب کو تیر نہ چلانا پڑے ہم اپنے سر پہلے سے حاضر کر دیتے ہیں نا? ہم <متحدث> آہ ن سہارا سر خود نہاد پر کف اپنے سر ہتھیلی پہ لیے کھڑے ہیں آہوان آہوان کیس کو کہتے ہیں ہرنوں کو ہم آہان سہارا سر خود نہاد بر کف باؤمید آ کے روزے بہ شکار خاہیا مد آئے اس امید پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ محبوب ہو سکتا ہے شکار کرنے آئے تو ہم پہلے سے توفہ پیش کر دیں با امید آ کے روزے با شکار خاہی آمد جب ڈھانکا تھا بیری کو جینچی میں ڈھانکا تھا ماضا الباسر ما تغار نہ تو ٹیڑی ہوئی نگاہ اور نہ آگے بڑھی مکمل طور پہ دیکھا لقدرا مین آیات رب القبرا البتہ دیکھا قوت استقلال قوت استقلال البتہ دیکھا اپنے رب کی ان آیات کو جو کہ بڑی بڑی آیات ہیں ان آیات کا ذکر حدیثوں میں ہے حدیث میراج میں ہے نا کہ حضور نے کیا کا دیکھا وہ حدیث میراج کے اندر ہے میرے محترام یہ جو ایتے ہیں نا یہ رویاتیں جبریل کے بارے میں ہے بعض حضرات نے کچھ مروڑ تروڑ کے ان کو اللہ تعالی کی رویات کے بارے میں پیش کیا ہے لیکن وہ مزہ نہیں دیتا وہ مزہ نہیں دیتا جب تمام مفسرین اس پہ متفق ہیں کہ یہ کس کے بارے میں ہے رویاتیں جبریل کے بارے میں ہے تو یہ رویت باری تعالیٰ کے بارے میں نہیں ہے باخر یہ بات کہ میرا کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رویت ہوئی اللہ کا دیدار ہوا میرا آج کی یا نہ ہوا ابن عباس پرماتم ہوا ابن عباس کس کے قائل ہیں کہ رویت ہوئی امی عائشہ کہتے ہیں رویت نہ ہوئی تو بارہ دونوں بار حق کہیں تب ہارے کے دلائل ہیں بعد میں بھی علماء جو آئے کوئی کہتے ہیں رو ہوئی کوئی کہتے ہیں رویت نہ ہوئی جو کہتے ہیں رویت نہ ہوئی وہ کہتے ہیں درے کول افسار جو کہتے ہیں رویت ہوئی وہ کہتے ہیں جہان یہ نہیں تھا اسی جہان میں رویات. جو جہان کا تھا بابا یہ عالم ناسوت ہے پھر عالم بالاکوت ہوا عالم جبروت ہوا آپ تو عالم لاہوت کے اندر پہنچ گئے ایک دوسرے جہان کے اندر رویا تھی وہ ایسے کہتے ہیں ہم اس بارے میں توقف کرتے ہیں کیا کرتے ہیں توقف کرتے ہیں اللہ عالم سمجھے جی بہت سے ہمارے حضرات کا میدان اس بارے میں ہے رویت کے بارے میں تو جو کہے رویا تو اس کی تردید نہ کرو جو کہے آج میں رویا تو اس کی تردید نہ کرو بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے انوار دو قسم کے ہیں ایک انوار جمالیہ دوسرے انوارے جلالیہ امی ایسا جو فرماتی ہیں زیارت نہ ہوئی وہ کس لحاظ سے انوارے جلالیہ کے لحاظ سے وہ ایسے انوار جلالیہ ہیں کہ انسانوں کو جلا کے رکھ دیتے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر اپنا پردہ ادھر ادھر کرے نا سوری کائنات جل جائے یہ انوار جلالیہ اور حضرت ابن ابا جو کہتے ہیں زیارت ہوئی تو کن انوار کی انوارے جمال یوں بھی تبدیل دی جا سکتی ہے آفرت ملات والا مشرقین کے ساتھ طریقے مناظرہ مشرقین کے ساتھ طریقے مناظرہ آفرائے تم کیا پس غور کیا تم نے آئے مشر لات کے اندر عزا کے اندر منا تیسرے کے اندر جو اور ہے یہ کون تھے جی اور بت بنایا ہوئے تو انہیں جانے دی آگے عبارت محزوف ہے حال نافات اور ذرات یہ عبارت محزوف ہے یہ رائے تم کا مفول ثانی حال نافات اور ذرات کیا یہ نفع نقصان دے سکتے ہیں اوکے ہمارے کا نہیں دے سکتے کوئی ان کو توڑے اس کا کو بھی تکلیف نہیں دے سکتے مقابلہ نہیں کر سکتے یہ مناظرہ تھا ہمارا کن کے متعلق مشرقین کے ساتھ تھا بتوں کے بارے میں طریق مناظرہ بالمشرقین تھا کن کے بارے میں اور بتوں کے بارے میں اب آگے مناظرہ ہے کن کے بارے میں فرشتوں کے بارے میں مناظرہ متعلق ملائکہ اللہ کو مزکر والا حل انسا. اپنے لیے بیٹے خدا کے لیے کا تجویز کرتے ہو بیٹیاں فرشتوں کو بیٹیاں مناتے ہو اس کے مطالعے تل کا دن قسمت غیضا بے شک یہ تقسیم ہے بے ڈھنگی ان ہیا نہیں یہ مابودا نے مگر نام ہے کہ تم نے نام رکھے تمہارے باپ دادا نے نہیں اتاری اللہ علم ساتھ ان ناموں کے کوئی دلیل یہ تحقیق اس کے کئی دفعہ آ چکی ہے نا تب اونا نہیں تاب ہوتے مشرق مگر گمان کے بس خیالات ہیں بغیر دلیل کے اور جو چہتے ہیں ان کے نفس و اس کے پیچھے ہیں والا کا جا حالانکہ البتہ کی آ چکی ہیں ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کیا آ ہدایت ہدایت کو چھوڑ کے گمراہی میں چلے جاتے ہیں امل انسان ماتم نا زاجر کیا ثابت ہے انسان کے لیے جو خواہش کرے انسان جو کہے کہ بت میرے سفارشی ہیں یا انسان کہے پیر میرے مددگار ہیں تو یہ بات صحیح ہے انسان کی ہر خواہش نہ پوری ہوتی ہے نہ صحیح ہوتی ہے کہ ثابت ہوتی ہے انسان کے جو ہی خواہش کرے پلی اللہ آخرت وال جان لو اللہ کے اختیار میں ہے آخرت بھی اور دنیا بھی تو لہذا آخرت اور دنیا کے جتنے معاملات ہیں سارے کس کے کنٹرول میں قم مالک ان کی نفی شفات وہ کہتے تھے نا کہ معبودان باتل ہمارے سفارشی ہیں نفی شفات کہریا پر میں بہت سے فرشتے ہیں آسمانوں میں کہ نہیں کام آئے گی شفات ان کی کچھ بھی مگر بعد اس کے کہ اجازت دیں گے اللہ جس کے لیے چاہیں گے اور راضی ہوں گے ان سے ان اللہ تو شفاعت ازن کے ساتھ ہوگی یا کہاری ہوگی ایزن کے ساتھ ان الزیم زجر ہے بے شک جو لوگ نہیں ایمان ساتھ آخرت کے البتہ نام رکھتے ہیں فرشتوں کے نام زنانے زنان نام وہی ہے کہا کہتے ہیں فرشتے خدا کیا ہیں بیٹیاں بمالحم بھی من نے علم نفی دلیل نہیں واسطے ان کے ساتھ اس کے کوئی دلیل یہ تبعم سبب زلالت نہیں اتباہ کرتے مگر زن کی زن کیا کوئی بے دلیل بے دلیل باتیں اٹکل کی باتیں اور بے شک زن نہیں کام آ سکتا مقابل حق کے کچھ بھی ایک طرف نہ سے ہو حق دوسری طرف کیا ہو نہ ہو بے دلیل بات ہو یہ مقابلہ نہیں ہو سکتا تو میرا شعر یاد ہے میں نے کہا تھا پیشے نصوص قطعی پیشے حدیث نبوی ہرگ نہ کار آ یا دولے تو یہ میرا شعر ہے اس بارے میں فارض امن طلح تسلی خاتم المبیا اے میرے محبوب آپ نے دلائل دے دیے یہ اپنی زد پہ ہیں تو اراض کرو اس شاخ سے جو منہ موڑتا ہے ہماری یاد سے اور نہیں ارادہ کرتا مگر دنیا یہ زندگی کا محض اس کا مرتمہ نظاری دنیا ہے ذالک کا من العلم علم یہی ہے ان کا مبلغ علم یہی ہے رسائی ان کی علم سے کہتے ہیں نا فلاں کا مبلغ علمی اتنا ہے تو فرمایا ان لوگوں کا کافروں کا مبلغ علم کیا ہے فقط دنیا ہے دین نہیں ہے بھاگتے پھرتے ہیں جیسے میں نے ابھی کہا نا شاہ کو چاند مارتے ہیں ادھر جاؤ ادھر او ادھر آؤ کماؤ ملے لگاؤ فلانا کچھ کرو فلانا کچھ کرو مار، اور اگر کوئی دین کی بات کرو نہیں یہ نہیں وقت نہیں کرتے ہم دین کی بات کے لیے تزی اوقات سمجھتے ہیں دماغ خراب پر یہ ہے ان کا مبلا علم محض دنیا ان نہ ربا کا ہو عالم کمال علم کا بیان اللہ کا کمال علم ہے اللہ جانتے ہیں ان کی حرکات کو بے شک رب تیرا خوب جانتے ہیں اس کو جو گمراہ ہوتا ہے اس کے راستے اور وہ جانتے ہیں ہدایت یافتہ لوگوں کو وال اللہ معاف سماوات تو کمال علم کا بیان یہ کمال قدرت کا بیان اللہ کے ملک میں جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں لے یا جزیا جب کمال علم ہے کمال قدرت ہے تو مجازات اعمال بھی آ گیا اللہ عملوں کا بدلہ دیں جب مجازات اعمال تاکہ بدلہ دیں اللہ تعالی بروں کو اللہ دین آسا منا برے تاکہ بدلہ دیں اللہ تعالی بروں کو باز ان عملوں کے جو ہونے نے کیے وہ یزی اللہ اور بدلہ دیں نیک و کاروں کو بل حسنا ساتھ بدلے اچھے کے حسنا سے مراد بحشت ہے بل مسوبت اور بدلہ دیں اللہ تعالیٰ نیک کو اچھا بدلہ وہ بحشت ہے اللہ زینا یت نے بونا نیک و کاروں کو جو بحشت ملے گی ان کے اوصاف اوصاف صاف ہے محسنین محسنین وہ ہیں جو بچتے ہیں کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائیوں سے خاص طور پہ لمم مگر ہلکے ہلکے گناہ ان سے ہو جاتے ہیں وہ اللہ تعالی معافی فرما دے دے بضو کے ساتھ نماز کے ساتھ تو بابا متقی بننے کے لیے یہی شرط ہے کہ آدمی کبیرہ گناہ اور بے حیائی سے بچے ہاں ہلکے گناہ کے متعلق یہ نہیں کہا گیا کہ ضرور کرو ہلکا گنا اگر ہو جائیں تو تکوا کے خلاف نہیں ان نربا کا واپس مقررہ میرے محترم پہلے دو لوگوں کا ذکر تھا محسنین کا اور کس کا مسیین کا کس کا جی اچھا ہو سکتا ہے جو بدکار ہیں مسیین وہ اللہ کی رحمت سے نامید ہو جائیں کیا ہو جائیں اللہ کی رحمت سے نا امید فرما میری رحمت سے گنا دار بھی نا امید نہ ہوں کیونکہ میں واپسی ٹھیک ہے نا اور اسی طرح محسنین جو تھے نئے کام کرنے والے ہو سکتا ہے ان کے دل کے اندر عجب پیدا ہو کیا خود پسندی کہ ہم بھی کوئی شائع ہیں تو ان کو کہا گیا کہ اپنی حقیقت کو دیکھو تمہاری حقیقت کیا ہے نطفا ہے کٹرا ہے اس سے پیدا ہوئے اب دیکھو غور کرو ان نہ ربک آباد اس میں کیا ہے دفا ندی کو دفاع کیا گیا دف دف یاس کا تعلق کس کے ساتھ ہے اور بروں کے ساتھ بروں کی نا کو دفاع کیا گیا کہ بے شک رب تیرا باز سے ہے نا امید نہ ہو لامو داف عجب خود پسندی یہ کس کے لحاظ سے دفاع کی گئی موسنین کے لحاظ سے وہ خوب جانتا ہے تم کو نے کو جب پیدا کیا تھا تمہارے ابے کو زمین سے انشاکم سے مراد ہے تمہارے ابے کو اور جب کہ تم چھوٹے بچے تھے اپنے ماؤں کے پیٹوں کے اندر فلاں تو زبو انف سکم نہ پاک کہو اپنے آپ کو نہو ہم نے ایک پاک ہے اللہ خوب جانتا ہے اس کو جو متقی ہے تو دونوں باتیں آ گئی آفر آیا تھا شکوا خاص شکوہ خاص اس کا بھی شان نزول یوں ہے کہ ولید بن مغیرہ تھا ایک سردار مکے کا مکے کا سردار کون تھا ولید بن مغیرہ وہ جو سنتا رہا حضور سے قرآن پا اس کا کچھ میلان ہو گیا کس طرح اسلام کی طرح تو کافروں نے دیکھا کہ سردار ہمارا بھی اسلام کی طرف میل ہے تو ایک کافر نے کہا ولید کو کہ مسلمان نہ ہو اس نے کہا میں عذاب سے ڈرتا ہوں کفر ہے شرک ہے گنا کی باتیں ہیں تو اس کافر نے کہا تو مجھ کو اتنے پیسے دے دے کیا کے دیں تیرا بوجھ میں اٹھاؤں گا تیرے گناہوں کا بوجھ میں اٹھاؤں گا مسلمان نہ ہو تو اس نے ایک قسط دے دی ولید نے اس کافر کو پیسوں کی ایک قسط بھی دے دی کہ میرا بوجھ اٹھانا لیکن بعد میں پھر گیا مسلمان بھی نہ ہوا اور اس سے بھی پھر گیا اس کو بھی پیسے نہیں دیے وہی حال ہے شکوہ خاص ولید بن مہیرا کا کیا دیکھا تو نے اس شخص کو جس نے منہ مو موڑا ایمان سے اور دیے تھوڑے پیسے اور بند کر دیا تھوڑے پیسے دے کے پھر بند کر دیے گی آئندہ غائب کیا اس کے پاس علم غیب ہے بس وہ دیکھتا ہے علم غیب ہے اور کس کو دیکھتا ہے کہ یہ میرے بوجھ اٹھا لے گا گنا کے اس کو پتہ ہے علم غیب ہے کہ میرے بوجھ اٹھائے گا علم نبا کیا نئی خبر دیا گیا ساتھ ان مضامین کے جو بیچ صحیف موسا کے اور ابراہیم کے ہیں موسا علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں مضامین ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی آدمی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا کیا نئی خبر دیا گیا تھا ان مضامین کے جو موسا ابراہیم کے صحیفوں میں ہیں وہ ابراہیم اللہ زی وفا جس نے اپنا کو اقرار پورا کر دکھایا ہے نا قرآن پاک میں ہے وزاب تلا وزب طلا ابراہیم ربو کے کالم آتے ساتما پورا کر دکھایا اللہ تاضر واضر تم وزرا خرا تشریح مضامین کنعرے پہ لکھو آپ ابراہیم علیہ السلام اور موسی علیہ السلام کے صحیفوں میں جو مضامین ہیں نا ان کی تشریح دور تک چلی گئی ہے وہ مختلف مضامین رابطہ نہیں ہوگا تشریح مضامین لکھا ہے کنارے پہ اب مضمون نمبر ایک لکھو پہلا مضمون یہ کہ نہ اٹھائے گا کوئی اٹھانے والا بوجھ دوسرے کا نمبر ایک لکھو آگے سا مضمون نمبر دو اور یہ کہ نہیں واسطے انسان کے مگر صرف اس کی اپنی کمائی انسان کو اپنی کمائی فقط کام آئے گی دوسرے کی کمائی کام نہیں آئے گی فقط اپنی کمائی کام آئے گی حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمان صاحب دیوبند میں بیٹھے ہوئے تھے یہ مطالعہ کر رہے تھے کہ انسان کو صرف اپنی کمائی کام آئے گی تو اشکال آ گیا کہ حدیث پاک میں ہے جس کا نیک بیٹا ہو اس کی کمائی سے والے دائن کو فائدہ پہنچتا ہے نہیں تو ادھر ہے اپنی کمائی کام آئے پریشان لپتا حل نہ ہوا دیوبند سے دوڑے کہاں گنگو حضرت مال ارشد صاحب گنگو ہی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں میرے خیال بیس میل تو ضرور ہوگا وہ میں دیکھ کے آیا ہوں تقریباً <laughs> رات کو جی دوڑے دوڑے دوڑے, دوڑے تحجد کے وقت پہنچ گئے حضرت مولانا دنگو ہی رامت کے لیے اٹھے وضو کر رہے تھے ملے فرمایا مفتی صاحب کیسے آنا ہوا حضرت اس کے لیے آیا ہوں یہی کام ہے مفتی صاحب اس سائے سے مراد ہے یہ ایمانی کیا ایک آدمی کی سا ایمانی دوسرے کو فائدہ نہیں دے گی باپ مومن ہے بیٹا کافر ہے تو باپ کی شا ایمانی بیٹے کو فائدہ دے گی اور نو علیہ السلام کی شاہ نے کنان کو فائدہ دیا یا بیٹا مومن ہے باپ کا ہے آزر کی طرح تو بیٹے کا ایمان اس کو فائدہ دیا شاہ ایمانی کبال پھر دوڑے جی پھر صبح کی نماز جو بن جا کے بٹے یہ تھی اللہ والے یہ کتنا مضمون تھا جی دوسرا تیسرا لکھو ب نفسا اور بے شک اس کی کمائی ان قریب دکھائی جائے گی مت کے دن سما یوجزا پھر بدلہ دیا جائے گا اس کا بدلہ پورا وہ انب کل منتہا مضمون چوتھا جی بے شک تیرے رب کی طرف پہنچنا ہے سب کو پانچواں کیا ہے جی پانچواں لکھو بننا جا کا وا اب کا وہی اللہ تعالیٰ ہنساتا بھی ہے رولا بھی ہے آئے. کسی کو ہنسا رہا ہے کسی کو آہ, کسی کے گھر بیٹا پیدا ہے ہنس رہا ہے کسی کا بیٹا مر رہا ہے رو رہا ہے بزرگ نے کہا ہے کہ اللہ گل کے دل میں تو نے کیا بات ڈال دی ہے کہ ہر وقت ہنس رہا ہے پھول گل پھول اور اندلیپ جو ہے بول, بول وہ ہر وقت کیا ہے بگو شل گوفتا کے خاندان ہس نالا ناست ہاں؟ کسی کو تو ہنسا رہا ہے مات و نمبر کتنی جی چھ وہ مارتا بھی ہے زندہ بھی کرتا ہے بہت حیات اس کے قبضے میں وان نہ نمبر صاف اس نے پیدا کیا جوڑا و مناس کو ایک لطفے سے جب کہ وہ ٹپکایا جاتا ہے وان نال نشہ تل و یہ نمبر کتنی جی آٹھ بے شک اس کے اوپر دوبارہ پیدا کرنا ہے اٹھانے دوبارہ وہ نمبر کتنی اور بے شک و غنی بھی کرتا ہے فقیر بھی کرتا ہے وہ ان رب نمبر دس وہ مالک ہے شیرا ستارے کا شیرا ستارے کا نام تھا دور جاہلیت کے اندر اس کی کیا کرتے تھے پوجا کرتے تھے وہ شیرا کہ اس کا رب بھی اللہ ہے وا حالان کا نمبر گیارہ اور اس نے ہلاک کیا آد اولا کو آد اولا کس کو کہتے ہیں کوئی قوم آد, آد, آد ارم آد سانیا کس کو کہتے ہیں سمود وہ پہلے پڑھ چکے ہو گیارہ وہ سمود اور سمود کو بھی ہلاک کیا فما اب کا بس نب بات کی رکھا کسی ایک کو فَقَوْمَ نُوحٍ اور ہلاک کیا قوم نو کو سب سے پہلے ان بے شب یہ سب کے سب تھے بڑے ظالم اور بے شریف بل موتفکت اور الٹی ہوئی بستیوں کو پھینک مارا وہ کون سی تھیں قوم لوٹ کی فخشا پر ڈھانپا ان کو جس چیز نے کہ ڈھانپا وہ پتھروں کا می برسا یہ مضامین ختم ہو گئے کتنی مضامین آئے گی جی؟ ختم پب آلہ ربت مارا اے مخاطب اپنے رب کی کن کن نیمتوں کا تو شک کرتا رہے گا نعمتوں میں شک کرتا رہے گا اور تقسیم کرتا رہے گا خاصہ نذیر و منا نوزر تلخیص مضامین اربا میں نے عرض کیا تھا کہ صورتیں جو مکی ہیں نا ان کے اندر کتنی ہیں جی مضامین مقصودی پیار توحیر رسالت صداقت قرآن قیامت اب دیکھو سارے مضامین آگے دار تلخیص مضامین اربا خلاصہ حاضہ نذیروں یہ کہہ جی اس بات رسالت یہ حضور نذیر ہیں پہلے نذیروں کی طرح آذ فت اس بات رسالت کے بعد یہ کہ قیامت قریب آگے قریب آنے والے نہیں واسطے اس کے سوائے اللہ کے کوئی ہٹانے والا آفن حاضر حدیث تا جبون یہ کہہ ہے جی ہاں کیا پس اسی کلام سے تعجب کرتے اور ہستے ہو انکار اور ہنستے ہو مزاق کرتے ہوئے والتے نہیں روتے نہیں وانتم سامدون اور تم گانا گاتے ہو حضور قرآن پڑھتے ہیں حضور کے مقابلے میں تم کیا ہو گانا گانے والے ہو یہ کیا شدا دار فسٹ واہ بولو یہ کہہ کہنے جی. تو ہی بیس کرو اللہ کے لیے اور اس کی عبادت کرو چلو جی الحمد <سلام> للہ اللہ اللہ